میرے مشتے میں گھوم سید مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد الفسان رحمت اللہ علیہ تیرا تابے فرمان رہے گا جو میرے حقتے پلک سے رہے جو سے بر رہے گا جو حقل قربان رہے گا انسان کی صورت میں بوشے پان رہے گا انسان کی صورت میں وشے پان رہے گا جو میرے حق پہ سے رہے گا پل سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ پل میں گوچے پا سکے ممکن نہیں کہ پلد میں وہ چین سکے جب تک کوئی عامل رہے گا جب تک کوئی عامل سیاح رہے گا ممکن نہیں کہ پلگ میں وہ چین سکے ممکن نہیں کہ قلب میں بوجھ جب تک کہ کوئی عامل عامل کیا گان کرنے والا ممکن نہیں کہ, خلقوں میں وہ سکے جب تک کہ کوئی عامل رہے گا جب تک کہ کوئی عامل شیام رہے گا میرے مشکل سنایا کرتے تھے کہ اگر کسی میں سو کانٹے چھپ جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ میرے کانٹے نکال دیجیے تو ڈاکٹر اگر ایک ایک کر کے ننانوے کانٹے نکال دیں اور ایک کانٹا رہ جائے اور کہے کہ بھیا 99 کانٹے تو نکل گئے اور زیادہ حصہ نکل گیا ایک چھوٹا سا کانٹے تو رہ گیا آپ گھر جائیے کہے گا نہیں یہ ایک کانٹا بھی نکالو یہ کانٹا مجھے سارے جسم کو بے چین کیے دینا ہے اس کی تکلیف سے میرا پورا جسم و جان بے ہے تو فرمایا کہ جب تک کہ سو فیصد گناخ کو نہیں چھوڑے گا اس نصیب نہیں جیسے جیسے گناہ چھوڑتا جائے گا ویسے ویسے اطمینان نصیب ہوتا جائے گا یہی اللہ کی کامل یاد ہے اللہ اردانی اللہ تمعین قلوب کا اصلی مطلب یہی ہے کہ ہر وقت یہ جستجو رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی قول سے کسی خیل سے کسی نیت سے کسی ارادے سے ناراض نہ ہو م? صرف اللہ اللہ کرنا ذکر نہیں ہے بلکہ گناہ کو چھوڑنا اور اس فکر اور اسی فکر اور, اور جستجو رکھنا اگر ایک گناہ میں بھی مبتلا رہے گا تو اس کا جس و جاں بھی چین لے جب تک سو فیصد گناہ نہیں ہوتے اور گناہ اگر ہو جاتا ہے کرنا اور ہے ہو جانا اور ہے گناہ ہو جاتا ہے تو توغہ استفار کر لے اوب رو رو کر اللہ کو منا لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور پھر اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بہت ڈرنا چاہیے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بے توبہ کر لیں گے تو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا بڑی حمافت کا سودا ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ گناہ کے وقت اگر وقت کھاؤ موت آ گئی تو جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوگی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا معلوم نہیں کہ توبہ کی توفیت بھی ہوگی کہ کہیں توفیعت بھی اللہ کی طرف سے آتی اگر توفیعت نہ دیں گے تو کہاں سے بندہ توبہ کرے گا اس لیے بہت کرنا چاہیے جو لوگ ہیں توبہ کے سہارے پہ گناہ کرتے ہیں بڑی حمافت کا سودا کرتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ گناہ کرتے کرتے آخر ہوتا کیا ہے توبہ کی توفیع بھی جاتی ہے آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ٹرین چھوڑ دیتا ہے اور پھر گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے آہستہ آہستہ شیطان جو ہے توبہ ہی چھوڑا دیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے اور اس طرح سے خدا نفاستہ خدا نفاستہ یہ لکھتا ہے کہ جو شخص اس سے گناہ کرے اور اس کی توغہ توغہ بھی نہ کرتا ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنا کپر تک پہنچا دے ہے ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے ہاں ہمیں بتایا عالر مفتی امجد صاحب کاؤں لگا تم جو مجازے ہیں وہ اوپر ماندہ کہ ایک شخص نے کہا تو کوئی تو لبا بیٹھے ہوئے تھے مدرسے کے تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے تو چھوٹے تو گناہ ہیں بڑا گناہ تو نہیں تو دوسرے تارے بڑے کام کی پتے کی بات بتائی اس نے کہا کہ بچے پیسے جمع کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سے کر کے جمع ہوتے ہیں کتنے سارے ہو جاتے ہیں ایسی کام کی بات بتائی کسی سے مدرس نکالی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی تو جمع ہوتا ہے ایسے اے چھوٹے سبیرہ گنام کی کثرت کبھیرا میں تبدیلی کبھیرا گنام جو گہرے حق پہ پلک سے فربان رہے گا جو گہرے حق پہ پلک سے فروغ رہے گا انسان کی صورت میں وہ شی رہے گا انسان کی صورت میں وہ شہ گا ممکن نہیں کہ قلب میں بوچے ممکن نہیں کے قلب میں بوچین سا سکے جب تک کوئی آب لے رہے گا جب تک کہ کوئی ابلش کے سنو گاجو مبتلا پانی بتوں کے سنو گاجو مبتلا پانی بتوں کے سنو دوست پریشانے گا تامر دوست پریشانے گا پانی گے گا پانی بتوں کے نیشن ہو گا جو تلا دوست تو پریشان بتا دی رکھے گا اس کو دونوں جان چین کی دونوں جہان تائے چین کی حیا دونوں جہان چین حیا جو بندہ تیرا ساد میں پل رہے گا جو بندہ تیرا سات میں فل رہے گا دونوں جانے سارے کی حیا جو بندہ مانے گا پانی گتوں سے سر سے نظر کر نہیں کیا پانی بتوں سے سر سے نظر کر نہیں کیا کان گانے بط... رمو دن پگی تووں سے سرف نظر کر نہیں کیا دریائے فلگ میں سے تو پان رہے گا دریائے فلک میں سے تو, رہے گا, میں تو رہے گا پانی بتوں سے سرف نظر کر نہیں کیا قلب میں سے طوفان ہے زمینی چاند نکلتا ہے سمندر میں جوار بھاٹا جاتا ہے جوش آ جاتا ہے طوفان بچ جاتا ہے اور یہ زمینی چاند جو ہے وہ آسمانی چاند ہے یہ زمینی چاند جو ہے جن نام شکل ان کو دیکھنے سے کلب کے اندر طوفان آ جائے گا اور بے چینی اور پریشانی پیدا ہو جائے گی پانی کو تو سے نظر گر نہیں کیا دریائے کلب میں تھے دو پام رہے گا دریائے کلب میں تھے سے نظر کر نہیں کیا تیرے رہے گا جو میرے حق ہاں سے پلب سے پھر کام گا انسان کی صورت میں اشے کام بنے گا انسان کی صورت میں اوشے کام بنے گا لال مگر تمہیں میری انجمن سے دور غالم <سلام> مگر رہے تمہاری انجمن سے دور تیرا گا حسن تیرا یشن رہے گا غالم انجمن سے دو سینوں سے دور رہنا بھی ضروری حسینوں سے تین طرح کی دوری ضروری ہے تین طرح کی دوری آنکھوں سے بھی دور کل بند میں بھی خیال نہ ہو اور کالے جسم بھی دور ہے اگر جسم قریب ہوگا نہ ہو میرے سے لازمن لازمن مبتلا ہو جائے گا میری دو ظالم مگر رہے تمہری انجمن سے دو حسن تیرا یشن سانگ لے گا اے حسن تیرا یشن سانگ لے گا ظالم مگر رہے تمہری ہم جمن سے دور رہے تو میری سے دو اے حسن تیرا شبے تار اس کو نظیب ہو جائے گا اور جس نے ان کے قربت اختیار کی چاہے نگاہوں سے چاہے دل کے گندے خیالات سے اور چاہے جسم کی جسم کی قربت سے تینوں طرح کی اختیار الگ نہ کی تو عشق علا اس کو حاصل نہیں ہو سکتا اور تینوں طرح کی دوری اختیار کرنے سے اس کو عشق لاہی نصیب ہو جائے گا دل ایک خاص قسم کا لطف اور چین اور امن اور سکون اس کو نصیب ہوگا خلاوت ایمانی کا وعدہ اللہ تعالی نے ایسے ہی تھوڑی قربادی علاوت ایمانی معمولی سے ہے علاوت ایمانی اس کو نصیب ہو ظالم گھر رہے تمہری انجمن سے دور ظالم گھر رہے تمہاری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق نام لگے گا اے حسن تیرا گا جو گیرے ہفتے فل سے پروان گجے گا انسان کی صورت میں شیتا آپ سنتا میں آلم سنتا میں اصل کی دبا ہے سنتا میں عالم میں یہ اصل کی دبا ہے کو تو خاص سے میرمان رہنے گا کو تو خاص سے میرمان رہنے گا یعنی اللہ کی موبائل سے اور پور و خاص سنتا ہوں میں آلم میں یہ تل کی نواز سے سنتا ہوں میں آلم میں اپ تل کی نبا سے آتی کو میرے رہے گا کو میرے رہے گا سنتا ہوں میں آ... سنتا ہوں میں عالم نیے ترکی دبا سے سنتا ہوں میں عالم نے اص ترقی دوبا سے آسی کو پوروے خاص نمان بنے گا کو گا جو میرے حق پہ پلب سے رہے گا انسان کی صورت میں وہ شاہ رہے گا ممکن نہیں کہ پلب میں بچے جا سکے جب تک کہ کوئی عامل آن رہے گا جب تک تو ملے شان بنے گا پانی گتوں کے, کے سن ہو گا جو متلا پانی گتوں کے سن ہو گلا کا مجھے دوست تو بجے شان بنے گا نام روتے چاہے بداو رو میں گھرنے والی ہو چاہے بلکہ نا نرم رشتے और عورتیں کیوں نہ اور اس کے علاوہ آج کل سب سے بڑا فتنا موبائل کا فتنا ہے موبائل کے اندر میموری کارڈ کے اندر کیا کیا چیزیں گندی گلی چیزیں کر کے بیچتے ہیں اور لڑکے خاص طور سے جوان ان کو خریدتے ہیں اور چھپ چھپ کے گناہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کی نہ ایمانی حالت تباہ ہو جاتی ہے نگاہ کرنے سے تمام تر اخلاقی خرابیاں اور ہوگلی چوری سبھی کچھ جو ہے یہ بنیاد ہے ایک دفعہ دیوار رحمتہ علیہ کی حیات مبارک میں وہاں مسجد اشرمت نے بیان کے لیے فرمایا تو میرے منہ سے یہ نکلا کہ اس زمانے کا ملک آباعض بد نظری ہے اب یہ بات کرنے کے بعد مجھ یہ خوف ہوا کہ بد نظری تو میں نے ام القائد کہہ دیا جب کہ حجیز بات میں تو ہے کہ شراب ام الخبائز ہے میں نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کیا یہ ٹھیک ہے حضرت نکل اس میں کوئی وہ خلاف, خلاف حجیز خلاف سنت کی بات تو نہیں ہے خلاف شریعت تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بالکل ٹھیک بات امل قبائض ہے اس دور کا ام الفائد بننے کا ہے کیا خرابی نہیں ہے یعنی بس یہ حضرت نے فرمایا نہیں تھا پتنی لاڑی جو ہے تو جیسے آج کل ہوتا ہے نا سیڑھی الیکٹرونک سیڑھی فرمایا کہ جیسے ہی اس پہ قدم رکھو تو پھر اب چلنے کی ضرورت نہیں ہے خود بہت نیچے پہنچاتی آخری منزل پہ پہنچاتی اتنی خطرناک چیز ہے عبادات سے لذت دی جاتی رہتی ہے اب تو عبادات کا دل نہیں کرتا عبادات چھوڑ جاتی دوسرے کے عبادات کی لذت بھی جاتی رہتی ہے گھبراہٹ ہوتی ہے نیک لوگوں سے گھبراہٹ مسجد میں جانے سے گھبراہٹ تلاوت ذکر روزگار سب سے گھبراہٹ اور حلاوت حفاظت کرے گا تو حلاوت ایمانی مصیب ہوگی مسجد میں دل لگے گا نیک لوگوں میں دل لگے گا اور ذکر دل, و تلاوت میں دل لگے گا دنیا سے کی او چاٹ ہوگا اللہ کی محبت کی چاٹ لگ جائے گی حضرت والے دن فرمائیں کہ دنیا کی محبت سے دل اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا اللہ کوانی میں رو گا جو ملا عمر دوست وہ شام رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات بندہ تیرا تاوے رہے گا بندہ تیرا صاوے سرمان رہے گا دونوں جہان آرام سے رہنے کا کیا طریقہ ہے بس اللہ سے اللہ تعالی کی ذات سے اپنی جان کو چپکائے رکھو اور کوئی طریقہ نہیں عمل سے رہنے کا نہ مال میں چینے نہ دولت میں نہ وزارت میں نہ بادشاہت میں نہ سلطنت میں چین نہیں اللہ اللہ پلوں میں بس دلوں کا چین تو صرف اور صرف اللہ ہی کیا فانی بتوں سے چلتے نظر کر نہیں کیا فانی بتوں سے چلتے نظر گرم نہیں کیا کریائے قلب میں تیر رہے گا دریائے پلو میں تیر رہے گا غالم کر رہے انجمن سے دور غالم کر رہے تمری انجمن سے دور اے حسن تیرا انسان رہے گا اے حسن تیرا رہے ہر چیز کا ایک آسانی ہو کر دیکھو یہ بات دل میں آئی حضرت کی برکل سے کہ جو صدق صبقہ دینے میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے روزانہ صبح نکالنا اس نے خاتمہ کی بشارت ہے تو اس کی دلیل کیا دی گئی ہے صدف نے کیا ترلیف کر پائی حجی پاک سے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے حدیث پاک میں یہ الفاظ نہیں کہ سب سے اس نے بلکہ, بلکہ بری موت سے بچاتا تو اس کا آخروں کی سب کا دینے والا جو ہے وہ اس اس اس خاتمہ ہوگا جب بری موت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی موت اس خاتمہ ایسے ہی بدنے کا ہی چلتا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے جو ہے خاتمہ خراب ہونے کا دیشہ ہے اور یہ واقعات بھی ہے کیونکہ اس پر اس خاتمہ کی بشارت ہے نگاہ کی حفاظت پر اس نے خاتمہ کی بشارت ہے نا علاوت ایمانی نصیب ہونا علاوت ایمانی اشارہ ہے اس نے خاتمہ کی تو اس کا جو ہے نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا خدا نہ خاصہ اس کا خاتمہ خراب ہو سکتا اللہ تعالی حفاظتوں سے سر سے نظر نرد نہیں کیا دریا ہے میں تیرے تو پان لگے گا رالم نگر ہے تم میری انجمن دون ہے حسم تیرا عشقان اے حسم تیرا شہان رہے رہے گا سنتا ہوں میں عالم میں یہ پل کی زبان سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ کی کو پور خاص میرے خان گا کو گا جو میرے حق پہ فلگ سے قربان رہے گا دان کی سورت نے بجائے سان چاول ملے گا اچھا نہ مسالہ ہے نہ تیل ہے نہ گوشت ہے بس مگر ابھی بھی مل جائے گی کھانا تین پاؤ کھانا نکل گیا ایک پاؤ کھانا لے گیا مگر ان یہ بھی بریانی ہے پتی بک چاول نہیں اللہ تعالیٰ جو کو سنائیں گے تو بریانی بریانی مٹھائی مٹھائی پردیش میں تذکرہ وطن کیا نی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ دنیا کی حقیقت پیش آنا ہے کہ دنیا تو نہیں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 کہ دنیا جیسی تن کے گانوں میں کیسے رہا واہ واہ ایک ایک جنتی کو ایک پورا عالم ملے گا جس میں باغات نہریں اور محل ہوں گے اور گورے بھی ہوں گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا واہ واہ جاری ہنسا واہ واہ پھر میں کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے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 اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہو گیا اور حضرت شاموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں نئی چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ خوب بھری ہوں ہوگی خادم بھی ہوں گے اور اتنی, اتنی نعمتیں ہوں گی کہ فرصت ہی نہیں ہوں گی جنتی کو ان سے اور وہ کسی لذت سے لذت حاصل کرنے میں لذت فائدہ اٹھانے دے تھے گا بھی نہیں ہر وقت جو ہے نعمتیں نعمتیں لذتیں لذتیں, لذتیں میرا اشارہ تو نہیں دیکھا کہ واہ واہ جتنی جاری بات ہے دیکھو واقعی کہ آدمی جب آرام جگہ ہے تم جگہ سے کیسا گھبرا جاتا اس شارک فرمایا سے سن لو لوگ بڑا مزہ آیا اس پاس اس شارک فرمایا کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے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 اللہ تعالیٰ نے پلام کرتا اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی اللہ کی مہربانی اللہ تعالیٰ نے محت میں ایمان عطا کرنا ایسے ہی جب موت آئے گی تو مومن کہے گا کہ دنیا جدید جگہ میں, میں کیسے رہا ایک ایک جنتی کو ایک برا عالم ملے گا جس میں باغات نہریں اور محل ہوں گے اور گھوڑے بھی ہوں گی اور سب سے بڑھ اللہ کا دیدار احساس ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رحم الرازم نہیں ان کا کوئی کام رحمت سے خالی نہیں آنکھوں کی حفاظت کا جو قانون بنایا ہے اس میں یہ ان کی رحمت ہے کہ میرے بندے آرام سے رہ نظر لڑا کر پریشان نہ ہوں بے چین نہ ہوں کیونکہ دیکھنے سے مل تو نہیں جاتی بس دل تڑپ دل کے رہ جاتا ہے مگر عادت بری بلا ہے جب پڑ جاتی ہے تو پھر پاس بھی نہیں آتے یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے آکسیجن ہوئی ہے مر رہے ہیں نرس آگئے اور اس کو دیکھ رہے کسی نافرمانی کے حالت میں موت آ گئی اللہ کا میں رکھے اللہ کو نافذ نام مر. اللہ تعالیٰ کو سنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ